اب مسال سلاط وسلام تو شہر سے کبھی نکلے نہیں تھے بادشاہ کے گھر میں رہتے تھے بہت بڑی آزمائش آ گئی کہاں جائیں گے نہ راستہ معلوم ہے نہ جگہ معلوم ہے بادشاہ کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں جوان ہوئے ہیں کبھی کوئی مشقت اور تکلیف کا کام انہوں نے کیا نہیں ہے لیکن جان بھی تو بچا نہیں ہے نا تو ایک طرف نکل کھڑے ہوئے راستہ بھی نہیں جانتے ہیں مگر اپنے اللہ پر بھروسہ تھا ان کو توکل کیا آسا رب بھی سَوَاءَ سب یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا مسا علیہ السلام تو سلام چلتے رہے چلتے رہے آخر ایک شہر تک پہنچ گئے اس شہر کا نام ہے مدین اب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے اور لوگ جو ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں جوان دو لڑکیاں ہیں وہ دور کھڑی ہوئی ہیں کچھ جانور ان کے پاس بھی ہیں وہ پانی نہیں پلاتی ہیں موسا علیہ السلط والسلام نے ان کو دیکھا تو کہا کہ تم کیوں پانی نہیں پلاتی ہو کیوں الگ کھڑی ہو یہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے سارے مرد ہیں ان کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے جب یہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں گے تو جو کچھ بچا ہوا پانی مل جائے گا ہم اسے اپنے جانوروں کو پلائیں گے جب مسا علیہ السلّۃ نے دیکھا کہ یہ لڑکیاں ہیں شریف لڑکیاں ہیں نیک بچیاں ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ مسا علیہ السلّت وسلام کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا تھا فیرونی. تو وہ آگے بڑھ گئے آگے بڑھ کر انہوں نے خود پانی نکالنا شروع کیا اور ان کے سب جانوروں کو پانی پلایا یہ لڑکیاں جو ہیں اپنے گھر چلی گئیں موس علیہ السلط والسلام ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی ربی انی لما لیے من خیر ان فقیر کہ اللہ میں آپ کی طرف سے جو بھی اچھائی ہو اس کا محتاج ہوں مجھے کوئی گھر مل جائے کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے بچیاں جو ہیں گھر پہنچ گئی ہیں بچیاں جو ہیں گھر پہنچ گئی ہیں جلدی تو ان کے والد کو تعجب ہوا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو آج کوئی نئی بات ہے تو لڑکیوں نے ایک شخص کے آنے پانی کو بہت ہی اچھی طرح کھینچنے اور جانوروں کو پانی پلانے کا قصہ سنایا تو ان کے والد نے ایک لڑکی کو کہا جاؤ جس شخص نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے اسے بلا کر لاؤ وہ گئی اور بلا کر لے آئی والد نے مصاعل صلاح سے ان کے حالات پوچھے انہوں نے اپنے حالات بتائے کہ فرعون کے خوف سے میں بات کرا گیا ہوں تو انہوں نے کہا لا تخف کہ آپ ڈرے نہیں نجوت من القوم الظالمین اب آپ ظالم قوم سے بچ گئے ہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کہا ہے لا تخف آپ نہ ڈریں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ظالم قوم سے بچ گئے ہیں یہاں نہ فراؤن کی حکومت ہے اور نہ فراؤن ہمیں کچھ کر سکتا ہے دور ایک شہر ہے نا اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا ویسے بھی ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے مزدور بھی نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہے ہمارے گھر میں آپ اس کو مزدوری پر رکھ لیں یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے تو باپ کو تعجب ہوا کہ اس کی طاقت کا آپ کو کیسے اندازہ ہے تو لڑکی نے کہا کہ کنویں سے سب مرد مل کر پانی نکالتے ہیں اس شخص نے اکیلے نکالا ہے سب مرد مل کر کنویں سے پانی نکالتے ہیں لیکن اس شخص نے اکیلے پانی نکالا اور امانت کیسے پتا ہے کہا کہ جب میں ان کو بلانے گئی تو جب میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں بلکہ زمین کی طرف وہ دیکھتے رہے یعنی پردہ کیا مجھ سے اپنی نگاہیں نیچی کی اور میری طرف نہیں دیکھا اور جب چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو اور مجھے یہ بتاتی رہو کہ تمہارا گھر کس طرف ہے تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا ہے یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے لڑکی کے والد نے جب لڑکی کی یہ باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے لڑکی کے والد یہ کون تھے یہ حضرت شعائب علیہ السلام تھے لڑکی کے والد کون تھے حضرت شعائب علیہ السلام تھے اب حضرت شعیب علیہ السلام نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو کہا کہ بیٹا یہ دو لڑکیاں ہیں میرے پاس ان میں سے ایک کی شادی میں آپ کے ساتھ کرواتا ہوں اور مہر یہ ہے کہ آٹھ سال تک آپ ہمارے یہاں مزدوری کریں گے ہمارے یہ بھیڑ بکریوں کو پالیں گے گھر کے پانی وغیرہ جو ضروریات ہے اس کا انتظام کریں گے کوئی لڑکا تو ہے نہیں ان کے گھر میں اور دو سال اور بھی اگر آپ خدمت کر دیں تو یہ اچھی بات ہے یعنی دس سال ہو جائیں گے مساسلام نے قبول کر لی ان کا تو گھر ویسے بھی نہیں تھا وہ کہاں جاتے جانے کی تو کوئی جگہ نہیں تھی نا ان کے پاس ان کے لیے تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت بن گئی کہ شادی بھی ہو گئی گھر بھی مل گیا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے آٹھ سال مزدوری کی یا دس سال تو جواب یہ ہے کہ آٹھ سال تو ان پر لازم تھے وہ تو انہوں نے کیے ہیں اور دو سال تو یہ تو پیغمبر ہے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دو سال پورے کروا دیے یعنی دس سال تک انہوں نے وہاں خدمت کی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے آٹھ سال تو ویسے ہی کرنی تھی نا وہ تو طے تھا ان کے ساتھ اور دو سال چونکہ ایک بات ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑوں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے شعیب علیہ السلام ان سے بڑے تھے عمر میں ان کے کوئی لڑکے وغیرہ نہیں تھے موسا علیہ السلاۃ وسلام نے دس سال تک ان کی خدمت کی بڑوں کی خدمت اور بڑوں کی صحبت بڑوں کا تجربہ ان سب سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی نے مسا علیہ السلاۃ والسلام کی تربیت کے لیے انہیں شعیبہ علیہ السلام کے پاس بھیج دیے وہاں جا کر ان کی شادی ہوئی ان کو گھر مل گیا ان کو ایک استاد مل گیا ان کو ایک والد کی طرح ابا کی طرح ایک شخص مل گیا جنہوں نے ان کی تربیت کی ان کی اصلاح کی اور ان کو آگے بڑھایا اس لیے ہمیں بھی اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کے جو تجربے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ جو بڑوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا یہ دنیا کو دیکھ دیکھ کر تجربے کر کر کے سفید ہو جاتے ہیں اس لیے یہ کالی داڑی والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سفید داڑی والوں سے فائدہ اٹھائیں ایسا نہیں کہ بس یہ بڈا ہو گیا اب اس کو پھینک دو اللہ تعالی نے یہاں شعیب علیہ صلاۃ کے ذریعے مصعلیہ صلاۃ والسلام کی مدد کی اور ان کو گھر مل گیا اور وہ آرام سے وہاں رہتے تھے کل انشاءاللہ شاء علیہ اللہ نے پھر یہاں سے سفر کیسے کیا اس کا تذکرہ ہوگا وصل اللہ تعالی على خیر علیہ محمد وعلی آلہ اجمعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ